آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ ناؤ چھپتے اور الف للے ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے